السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ نبی بعد اما بعد فاعوذ فعالب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن, الرحیم. الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم والا ہے صورت الفاتحہ کی آت نمبر دو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات بیان فرمائی ہیں ایک رحمان اور ایک رحیم رحمان اس کی رحمت بہت ہی عام ہے دنیا میں دیکھیں وہ کافروں کو بھی سب کچھ دے رہا ہے کافروں پہ بھی رحمت کر رہا ہے اور مومنوں پر بھی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 جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑ دوں گا یہ حدیث ترمزی میں موجود ہے یہ صورت فاتحہ کی دوسری آیت ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کو پھر مزید اللہ رب العزت اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ صرف پالنے والا ہی نہیں بلکہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ صورت نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلاد علی لم یکر ابی فاتحت الکتاب جس نے نماز میں صورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے نماز کو یعنی صورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے بندہ جب کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاحت میں موجود ہے ایک اور حدیث یہ بھی حضرت ابو حرارۂ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو یہ حدیث صحیح مسلم کتاب التوبہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے قطب اعلیٰ نفسر رحمہ بہت ہی وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں جو اس کے عرش پر ہے اس میں یہ بات لکھ دی بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اللہ کی رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھا رہے اور نیک اعمال ہی نہ کرے بلکہ اسے محنت کرنی چاہیے عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی وہ رحمت کی امید رکھتا ہے رحمت الٰہی اسی پر نازل ہوتی ہے اسی کے لیے ہے جو خود اس کو طلب کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک با اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت بہت شفیق ہے رحیم ہے مہربان ہے ایک ماں کی جو محبت ہے جو شفقت ہے لوگ اس کی مثال دیتے ہیں لیکن اللہ ستر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں اپنے بندے سے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بھی رحم کرنے والا ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اس لیے اپنے دل نرم بنا لے خود بھی دوسروں پہ رحم کریں تاکہ اللہ بھی آپ پہ رحم کر سکے اللہ تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین